تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ انہی مرادے جلائے گا اور تمہیں اپن نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو